السلات و سلام یا رسول اللہ علیہ رسول اللہ وا عباس ہابی قیا حبیب امبایا حبیب اللہ سلاۃ و سلام یا نبی ویا نبی ولا علی کباس و نورا بکیا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر پاک میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو سلسلہ نیک بننے کا نسخہ میں مرحبا کہتے ہیں اول تاخیر اس سلسلے میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریک رہیے اللہ تبارک کو آج کے اس سلسلے کی برکت سے ہمیں ڈھیر و ڈھیر علم دین سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مدنی انعامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے چونکہ ماہ ذو ختم ہو چکا اب ماہ ذوالحجہ شروع ہو چکا ہے تو یقیناً آپ نے مدنی انعامات کا پہلا جو آپ کا پچھلے ماہ کا رسالہ تھا وہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروا دیا ہوگا اگر نہیں کروایا تو ابھی ہاتھ نیت کر لیں گے ان جتنی جلدی ممکن ہو سکا یعنی آنے والی جمعرات سے پہلے پہلے اپنے ذمہ دار کو ہم اپنا رسالہ جمع کروا دیں گے تاکہ ہمارے ذمہ دار جن کو ہم رسالہ جمع کروائیں وہ آگے اپنے ذمہ دار کو جمع کروا سکیں اور نیا رسالہ تو آپ نے آج سے ہی لے لیا ہوگا اگر نہیں لیا تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے لے لیں کیونکہ اگر جتنا لیٹ لیں گے تو یوں آپ کی فکر مدینہ رہ جائے گی تو یہ ہر سلسلے میں تقریباً نیت کرتے ہیں کہ ان روزانہ ہم فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات کا رسالہ پر کیا کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو مدنی انعامات کامل بنائے ویسے ہی ذوالحجہ کا یہ پہلا جو اشرہ ہے اس میں عبادات کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس میں روزے رکھنے کی رات میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت حادیث میں اس کے فضائل وارد ہوئے ہیں تو مدنی نامات پر عمل کرنے سے الحمد عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے روزے رکھنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے اور یوں گناہوں سے بچنے اور عبادت کی طرف مائل دل ہوتا ہے تو مدنی نامات کو بخصوصی اس کے صدقے جو ہے سب اسلام بھائی اور اسلام بہنیں بھی مدنی مننے بھی بڑے بھی سب مدنی نامات کے رسائل حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں چونکہ اپنے نیک بننے کا سلسلہ جو نیک بننے کا نسخہ جو سلسلہ ہے تو اس میں مدنی نامات کے متعلق ہی ہم کچھ مدنی پھول سنتے ہیں تو آج کس مدنی نعام کے متعلق ہم سنیں گے آئیے سب سے پہلے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی وہ مدنی نعام سن لیتے ہیں اور پھر انشاء اللہ السل اس مدنی نعام کے حوالے سے مبلغین سے ہم کچھ مدنی پھول بھی سنیں گے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے طلب بھی ہمارے پاس موجود ہیں اس سلسلے کے حوالے سے انشاءاللہ وہ بھی دوران سلسلہ ہم دیکھیں گے اور بہت کچھ ہمیں آج کے سلسلے میں بالخصوص کئی چیزیں ہمیں عملی طور پہ انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا تو اول آخر سلسلے میں شریک رہیے آئیے سب سے پہلے آج کے مدنی انعام کو سنتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا کیا آج آپ نے امکان سنت کے مطابق بیٹھ کر پردے میں پردہ کھانے پینے کے دوران مٹی کے برتن استعمال فرمائے نیز پیٹ کا کفلے مدینہ لگانے یعنی خواہش سے کم کھانے کی کوشش فرمائیب صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ میٹھے مٹھ میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ آج جو مدنی عام ہے یہ بالخصوص ہمیں سنت پر عمل کی ایک ترغیب دے رہا ہے یہ مدنی انعام الحمدللہ جس میں سنت کے مطابق بیٹھ کر جیسا کہ شیخ طریقہ امیر علیہ سنت دامد برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ سنت کے مطابق بیٹھ کر پردے میں پردہ کر کے حت الامکان مٹی کے برتن جو ہے وہ استعمال کیے اور اس مدنی انعام کے بھی ہم دو جز کریں گے ایک جز پہ آج انشاءاللہ کچھ مدنی پھول سنیں گے اور دوسرے جز پہ انشاء اللہ تبارک اگلے اپنے اس سلسلے میں کچھ مدنی پھول سنیں گے تو آج جو سنت کا طریقہ ہے اس حوالے سے تو سنت پر عمل کی تو کیا ہی بہاریں ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس طرح کا مفہوم ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ و سے محبت کا دعویٰ تو الحمد ہم سب کرتے ہیں اور یقینا ہے ہر مسلمان کو سرکار علیہ صلاۃ والسلام سے محبت ہے کیونکہ اگر سرکار علیہ صلاۃ والسلام کی محبت ہی دل میں نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان ہی کیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارا یوں کہنے سب کچھ ہے سرمایہ حیات یہی ہے اور آخرت میں بھی اسی میں کام آنا ہے سرکار علیہ صلاح و کی شفاعت کے صدقے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے سرکار علیہ صلاۃ السلام کے پڑوس کی ہم دعائیں کرتے ہیں التجائے کرتے ہیں تو یہ سنت پر عمل کرنے کی یہ برکت ہے کہ سنت پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں سرکار علیہ صلاح السلام کا ساتھ سرکار علیہ صلاح و کی معیت نصیب ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے تو آج کے اس مدنی انعام کے حوالے سے انشاءاللہ اس مدنی انعام کو مدنی انعامات کے رسالے میں شامل کیا گیا اس حوالے سے مبلغین سے ہم انشاءاللہ تبارک بتا دا کچھ مدنی پھول سنیں گے کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں جیسا کہ تقریباً ہر سلسلے میں ہمارا یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اس مدنین عام کو سلسلے میں جو شامل کیا گیا تو اس میں یقیناً امیر علیہ السنت کے پیش نظر تو بے شمار حکمتیں ہوں گی تو جو ہمیں معلوم ہے جو مدنین چینل کے ناظرین کو ہم نے بتا ہے تو ان میں سے حکمتوں میں سے چند ایک یہاں بیان کر دی جائیں الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سنت پر عمل کی برکت سے دعوت اسلامی جو ہے یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے اور اس کا مقصد ہی سنتوں کی دھمے مچانا ہے تو سنت کی فضیلت بھی آپ نے بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جس نے مجھ سے محبت جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا تو یقیناً جتنا زیادہ سنتوں پر ہمارا عمل ہوگا اتنا ہی زیادہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوگا اور دین اسلام جو ہے یہ اپنے ماننے والوں کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے یعنی ایک مسلمان کی زندگی کس طرح کی ہونی چاہیے اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے اس کے کھانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے اس کی گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے اس کے لباس کا انداز کیسا ہونا چاہیے اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے گھر بار ہے تو بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اپنی بچوں کی امی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اپنے گھر کے دیگر افراد کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے الغرض زندگی کے ہر شعبے میں الحمد دین اسلام جو ہے یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اسی طریقے سے قرآن پاک میں بھی اشار ملتا ہے اس کا مفوم ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے عمل کا بہترین نمونہ ہے تو جتنا زیادہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے گا اتنے زیادہ برکتیں پائے گا اور کھانا یا دیگر معمولات یہ انسان کی ایک ضرورتیں ہیں یعنی پانی پینا یہ انسان کی ضرورت ہے کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہے لباس پہننا ضرورت ہے لیکن اگر ہم ان تمام افعال میں سنت کا خیال رکھیں گے تو ہمیں ان تمام افعال کے جو دنیاوی فوائد ہیں وہ تو حاصل ہوں گے کھانا کھانے سے بھوک مٹ جائے گی پانی پینے سے پیاس بج جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس سنت پر عمل کی برکت سے ان تمام افعال کا ثواب بھی ملے گا اب دیکھیں کوئی اگر ایسے ہی کوئی شخص کھانا کھا لے اور کوئی اس میں نیت اچھی نیت شامل نہ ہو سنتوں کی نیت شامل نہ ہو تو کھانے سے اس کا پیٹ تو بھر جائے گا لیکن اسے کھانا کھانے کا ثواب نہیں ملے گا تو یہ دیکھیں نا, ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں حصول ثواب کے جو ہے طریقے ہمیں بتلا دیے گئے ہیں اسی طرح کھانا کھانے سے متعلق ہے کہ کھانا کھانے کی بھی کچھ سنتیں ہیں کہ کس طرح بیٹھ کر کھانا چاہیے اچھا کھانا کھانے کے بعد تین انگلیوں سے جس طرح کھانا ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اور کھانے کے آخر میں الحمدللہ کہنا ہے اسی طرح درمیان میں بھی ذکر اللہ کرتے رہنا چاہیے تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ جن پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ کھانے کی ضرورت تو پوری ہوگی ہوگی اور ہمیں انشاءاللہ ان سنتوں پر عمل کا ثواب بھی جو ہے وہ نصیب ہوگا تو اس مدن انعام کی جو حکمت یہی سمجھ میں آتی ہے کہ سنتوں پر جتنا زیادہ ہمارا عمل ہوگا انشاءاللہ نیکیوں میں اتنا ہی زیادہ انسان ترقی کرے گا تو الحمد جیسے آپ نے کہا کہ دین اسلام تقریباً ہر شعبے میں جو ہے وہ ہمیں ایک طریقہ کار دیا گیا ہے تو اس طریقے کے مطابق کرنے سے ہمارے لیے وہی کام جو ہم نے عام روٹین میں کرنا ہی کرنا ہے وہ اگر ہم اچھی نیت سے اور سنت کی نیت سے اس کے سنت کے مطابق کریں گے تو وہی کام ہمارے لیے جی عبادت بن جائے گا اور ثواب کا ذریعہ بن جائے گا سبحان اللہ تو منی چینل کے ناظرین ہم سب یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ان ہم بھی سنت کے مطابق کھانا اور دیگر جو بھی اپنے معاملات جن جن میں سنت طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں تو وہ سنت طریقے کے مطابق انشاءاللہ ہم کریں گے اللہ تو مدی چینل کے ناظرین کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ سنت طریقہ کیا ہے کھانا کھانے کا اس کی کیا سنتیں ہیں اور یہاں کیا مقصود ہے تو اس حوالے سے کچھ بتا دیا جائے الحمد للہ رب اما باط فاروب اللہ پودیم بسم اللہ رحمانحیم کھانا کھانے کا جو سنت طریقہ ہے تو یہ تین طریقے ہیں تو تین میں سے اگر کسی پر ایک پر بھی عمل کر لیا جائے تو یعنی بیٹھنے کے جو بیٹھنے کے تین طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دو زانوں بیٹھا جائے جس طرح تشہود میں بیٹھتے ہیں تاخیات پڑتے ہیں نماز میں اس کو کہتے ہیں دو دانوں بیٹھنا اس طرح بیٹھا جائے ایک طریقہ یہ ہے کہ الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا گٹنا کھڑا کرے جیسے کہ میں کر کے بھی بتاتا ہوں کہ یہ چینل دیکھ رہے ہیں کہ مبلک دار سلامی پریکٹیکلی طور پہ پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح بیٹھنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک طریقہ یہ ہے الٹا قدم بچھا کر اور سیدھا گٹنا اٹھا کر ایک طریقہ یہ ہے کہ زمین سے لگ کر بیٹھ جائیں اور دونوں گھٹنے کھڑے کر دیں یہ انداز ہے اس طرح اس زمین سے بالکل لگ کر بیٹھ جائے اور دونوں گھٹنے اس طرح کھڑے کر دیں تو یہ تیسرا طریقہ ہے تو ان میں سے کسی ایک طریقے پر بھی اگر بیٹھ کر وہ کھائے گا تو سنت کا ثواب پائے گا اچھی نیتوں کے ساتھ اب ہمارے یہاں تو آج کل رائج ہے کہ مگر کرسیوں پہ اور اس طرح بیٹھ کے کھاتے ہیں جیسے آپ نے بتایا یہ تو کیسے بیٹھ سکیں گے دیکھیں اس طرح بیٹھنا ایک تو ابھی ہم نے سنا کہ سنت کا ثواب اور اقالِ صلاحۃ وسلام کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تو اب آقا علیہ اقالصلاطلام کے جو طریقے ہمیں پتہ چلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان طریقوں پر عمل کریں اپنے اقالِ صلاحط وسلام کی سنتوں پر عمل کریں تو اس کے ہمیں فضائل ملیں گے صحابہ کرام علیہم ردوان جو ہے اقالصلاط وسلام کی ہر ہر ادا کو جو ہے اپناتے تھے نا حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے کہ ہم اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو جیسا کہ نوٹ کیا کرتے تو سرکار علیہ صلاحۃ جو عمل فرمایا کرتے اسی انداز میں ہم یہ عمل کیا کرتے تھے تو یہ مطلب کہ ہمیں ثواب کا ذہن ہونا چاہیے ثواب کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس طرح پر عمل کریں گے سنت کے مطابق بیٹھ کر کھائیں گے تو ہمیں کھانا کھانے کا بھی ثواب ملے گا کھانا تو کھا ہی رہے ہیں اب وہ کرسی پر بیٹھ کر بھی کھا رہے ہیں کھڑے ہو کر بھی کھا رہے ہیں تو یہ کھڑے ہو کر کھانا اور کرسیوں پر بیٹھ کر کھانا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ہر ہر طریقہ جو ہے ہمارے آپ علیہ السلام تو کی سنت کے مطابق کرنا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں تو اس طریقے کے مطابق کریں گے تو آکا کی سنتیں بھی ادا ہوگی ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ اس کے جسمانی فوائد بھی ملیں گے روحانی فوائد بھی ہیں جی جی جی بالکل سنت پر عمل کرنے کے تو روحانی فوائد بھی ہے اخروی فوائد بھی ہے تو جسمانی فوائد بھی ہے تبھی تو صحابہ رام علیہ میردوان آک علیہ السلام کے عشق میں سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے بزرگان دین رقیم عم اللہ المبین بھی سنتوں پر بہت عمل کیا کرتے تھے جیسا کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جو ہے بے خیالی میں جوتی میں الٹا قدم داخل کر لیا جبکہ سنت یہ ہے جھوٹا پیننے کی کہ پہلے سیدھا قدم داخل کیا جائے پھر الٹا قدم داخل کیا جائے تو بے خیالی میں یہ ہو گیا تو ان کو اتنا افسوس اور اتنا ملال ہوا اس سنت کے چھوٹنے کا کہ آپ نے جو ہے وہ دو بورے جو ہے گہوں کے خیرات کیے کہ سنت مجھے چھوٹ کیسے گئے اور ایک بزرگ احمد اللہ تعالی علیہ کا تو عجیب واقع کہ آپ نے کبھی خربوزہ نہیں کھایا اس لیے نہیں کھایا کہ خربوزہ کھانے کی آپ کو سنت نہیں پتہ تھی کہ خربوزہ کھانے کی سنت کیا ہے کہ آقال صلاح وسلام نے پھانکے بنا کے کھایا ہے یا کس طرح کھایا ہے تو کبھی خربوزہ کھایا ہے نہیں کہ مجھے یہ خربوزہ کھانے کی سنت نہیں پتا مارم مارم تو مطلب ان کا ایسا جذبہ ہوتا تھا ایسا عشق ہوتا تھا کہ سنت جس چیز کا پتا نہیں کہ اس کی سنت کیا تو عمل ہی نہیں کیا کرتے تھے اور ہم مسلمان ہیں ہمیں ایک طریقہ ہمیں تو سیکھنا بھی چاہیے اور جب پتہ چل جائے تو اس پر فوراً عمل ہمیں شروع تب دینا چاہیے کہ اس کی ہمیں برکتیں ملے گی تو اس طرح سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے کے جسمانی فوائد بھی اسے حاصل ہوں گے جیسا کہ ابھی الٹا قدم بچھا کر الٹا سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے کھانے کی جو سنت بتائی گئی تو اس طرح اگر بیٹھ کر کھائیں تو تلی کے اموراض سے حفاظت رہے گی سبحان سہان الحمد للہ چینل کے ناظرین میں وہ رغبت پیدا ہوئی ہوگی مزید کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہماری مطلب ایک فطرت ہے کہ جسمانی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے میں کسی چیز میں فائدہ نظر آتا ہے طرح جلدی رگبت ہو جاتی ہے لیکن اس میں اللہ کی رضا اور سنت پر عمل کی نیت ہونی چاہیے یہ مطلب جسمانی فوائد کی نیت نہیں ہونی چاہیے یعنی یہ جی تو زمن حاصل, جی حاصل ہو ہی جائیں گے سنت پر عمل کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا جسمانی فوائد کی نیت سے اگر یہ عمل کرے گا تو پھر ثواب نہیں ملے گا سنت پر عمل کرنے کا تو ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے تو مدنی نام میں پہلا ہی سوال اچھی اچھی نیتوں کا دلوقتي اور دلوقتي یہ بہت اہم ترین مدن انعام ہے کہ بغیر اچھی نیت کے ثواب نہیں ملے گا جیسا کہ قبلہ رو بیٹھنا سنت ہے اب کوئی قبلارو بیٹھا ہوا ہے اب تو سنت ہے قبلہ رو بیٹھنا لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا اگر اس کی نیت نہیں ہوگی تو ایسے ہی آ کر بیٹھ گیا وہ یعنی اتفاقی طور پہ قبلہ رو ہو گیا ہاں اتفاقی تو آ کر بیٹھنا تھا تو ایسے ہی بیٹھ گیا وہ تو رو قبلہ رو کبلا رو ہی بیٹھا ہے تو ہے سننا تھی لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس کی نیت نہیں ہے تو نیت مطلب کہ اچھی ہی ہونی چاہیے ثواب کی نیت ہونی چاہیے اللہ صبج کی رضا اور سنت پر عمل کی نیت ہونی چاہیے تو تو حاصل ہو ہی جائیں گے جیسا کہ ایک نے کھڑکی بنائی تو کسی نے کہا کہ بھائی کھڑکی کیوں بنائی ہے تو کہا کہ وہ ہوا آئے گی روشنی آئے گی اس لیے کھڑکی بنائی ہے تو کہا کہ یہ نیت کر لیتا کہ کھڑکی اس لیے بنا رہا ہوں کہ اذان کی آواز آئے گی تو تجھے کھڑکی بنانے کا ثواب مل جاتا ہے نا کہ اذان کی روشنی بھی آ ہی جاتی ہوا بھی ضمن آ ہی جاتی تو بہرحال نیت جو ہے وہ سنت پر عمل کی ہونی چاہیے تو اس طرح بیٹھنے کی برکت سے الٹا بچھا کر سیدھا گھٹنا اٹھا کر بیٹھنے کی برکت سے کے امراض سے حفاظت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ رانوں کے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اس سے اب جیسے مثال کے طور پہ ہم کسی ولیمے میں کہیں دعوت میں گئے سب کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اب مطلب میں چاہتا ہوں کہ میں بیٹھ کے کھاؤں جیسے ابھی الحمد للہ مدین چہن کے ناظرین کا ایک ذہن بنا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم سنت بھی عمل کرنا ہے تو وہ اتنے ساروں میں شرم آتی ہے کیسے عمل کریں دیکھیں دنیاوی شرم سے آخرت کی شرم جو ہے یہ زیادہ سخت ہے تو آخرت کے متعلق غور ہونا چاہیے اور لوگ کیا کہیں گے یہ ہوتا نا ذہن میں کیا لوگ کیا کہیں گے کہ میں نیچے بیٹھ کر کھا رہا ہوں تو لوگوں کے اگر کہنے پر ہم آئیں گے نا تو نہ ہم چل سکتے ہیں نہ ہم بیٹھ سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں نہ سو سکتے ہیں نہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ لوگ تو جو ہے اٹھا کر منو مٹی تلے داپ کر چلے آئیں گے کوئی مڑ کر دیکھے گا بھی نہیں پانچ منٹ کوئی قبر کے پاس کھڑے رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا قبرستان میں یہ مناظر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے فون پر لگے ہوتے ہیں باتوں میں لگے ہوتے کاروباری ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے یا اس کو دفن کیا جا رہا ہے تو عبرت حاصل کرنے کی قبرستان میں بھی ہوتا ہم جیسا کوئی جیسے کہ دعوت اسلامی والے تو جاتے ہیں تو فاتحہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں قبرستان میں جو قبر کی میں داخل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ سب بتاتے ہیں تو ایسے میں نے اپنے کانوں سے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس اب چلو کیا بخشوا کر جاؤ گے لوگ تو لوگوں کے کہنے پر آئیں گے تو یہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ یار بخشوا کر ہی جائیں گے چلو چلو چلتے ہیں ایک نے تو یہ کہا کہ قبرستان میں یہ بھی اپنے کانوں سے سنا کہ بھائی چھوڑو یار ڈالو اور نکلو یا جی ہاں یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اچھا جس نے حیرت داڑی نہیں تھی اس کے چہرے پر لیکن وہ میرے مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ یہ شخص اس کی اتنی عمر ہو چکی ہے اور اس کا ظاہر ہے کہ عمر کے حساب سے بھی ہوتا ہے بندے کو زیادہ تر یہی زہن ہوتا ہے کہ وہ بُڑھاپا آتا ہے تو پھر موت آتی ہے لیکن بُڑھاپا موت کے لیے خیر ضروری نہیں ہے لیکن ایک بندے کو ڈر تو لگ جاتا ہے نا کہ اتنی عمر میں نے زندگی گزار لی ہے میں نے تو اب اس نے یہ شخص آگے ڈالو اور نکلو کیا باپ اور بیٹا جو ہے وہ کہیں جھا رہے تھے سفر میں گدھا بھی ساتھ تھا تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ آپ گدھے پر سوار ہو جائے میں جو ہے گدھے کو کھینچتا ہوں تو باپ نے کہا نہیں بیٹا آپ بیٹھو تو نہیں آپ بیٹھو آپ بڑھے ہو تو باپ جو ہے گدھے پر بیٹھ گیا بیٹا جو ہے وہ گٹے کو جو ہے کھینچنے لگا تو کچھ لوگ گزرے لوگ کیا کہیں گے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو تو صحیح یار باپ جو ہے گدھے پر چڑھ گیا بیٹے سے گدا کھنچوا رہا ہے تو باپ فورن گدھے سے اترے کہ بیٹا لوگ کیا کہہ رہے ہیں بیٹا تو بیٹھ جا گدے پر میں گدا کھینچتا ہوں بیٹھا اچھا اب بیٹا بیٹھ گیا کچھ آگے گئے تو کچھ لوگ گزرے کہ بڑا بے شرم بیٹا ہے باپ سے گدا کھنچوا رہے ہیں اب بیٹا بھی اتر گیا ابو یہ کیا یہ تو یوں کہہ رہے لوگ تو چلو دونوں بیٹھ جاتے ہیں دونوں گدے پر بیٹھ گئے تھوڑا گدھا آگے چلا تو کچھ لوگ گزرے لوگ کیا کہیں گے تو کہنے لگے بڑے ظالم لوگ ہے بے زبان جانور تو بڑے بے وقوف لوگ ہیں گدا ہوتا سواری کے لیے پیدل جا رہے ہیں تو یہ لوگ تو لوگوں کے کہنے پر آئیں گے تو وہی بات ہے کہ اپنی قبر و آخرت تباہ کرنے والی بات ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ ہمارا پیارا رب جل کیا فرما رہے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں ان کے طریقوں پر چلنے کی برکت یہ کہ ان کے ساتھ جنت میں رہیں گے جیسے کہ ابھی عدی پاک آپ نے بیان کی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی برکتیں ہمیں کیا ملے گی لوگوں کا مطلب کیا دیکھیں گے تو خالی خالی لوگوں کی مطلب کہ پوشامدے کرنا اور تو بہرحال سنتوں پر عمل کی برکت سے انشاءاللہ شاء اللہ سوجل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برکتیں ملی دنیاوی فوائد کے حساب سے بھی آپ بتائیے آپ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے آپ بتائیے کہ معاشرے میں سنتوں پر عمل کرنے والے کی زیادہ عزت ہے یا جو عمل نہیں کرتے ان کی عزت ہے زمین پر سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے والوں کی زیادہ عزت ہے آکلیہ سلاۃ والسلام کی سنتیں اپنانے والے امام شریف داڑھی والوں کی زیادہ عزت ہے یا جو عمل نہیں کرتے ان کی عزت میں نے خود ایک مرتبہ گھر کے کام سے میں گیا تو یاد ہے مجھے تو ایک کیبن سے مجھے کچھ لینا تھا تو کیبن میں دو کھڑے ہوئے تھے ایک تو خود کیبن والا بھی تھا دوسرا بھی تھا تو آپس میں وہ اس کو مطلب کہ دھکے دے رہا تھا اور گالیاں بھی نکال رہتے ابے اور جیسے ہی میں وہاں پوچھا السلام علیکم تو وہ دونوں مطلب کہ ٹھٹک کر حضرت آ پائیے تشریف لائیے کیا چاہیے آپ کو وہ اتنی مطلب کہ عزت دی تو میں نے یہ دیکھا کہ ہم یہ دونوں آپس میں اس طرح بات کر رہے تھے اب میرے سب سر پہ سب امامہ بھی تھا تو سنت پر عمل کرنے والے کی زیادہ عزت ہے یا آپ خود دیکھ لیجئے یہ سنتوں کی جو ایک محبت مسلمانوں کے دل میں بٹھانے میں الحمدللہ اس دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت بڑا کردار ہے غرنہ خود امیر اہل سنت فرماتے ہیں اور شروع میں اوائل میں لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آج سے پچیس تیس سال پیچھے چلے جائیں تو سنت پہ عمل کرنے والوں کو مطلب ایسا دور آ تو لوگ حکارت کی نظر سے دیکھنا شروع ہو گئے تھے لیکن اب الحمدللہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں امیر سنت آلے پہ عمل کرنے م م... میں بہت زیادہ لوگ عزت کرتے مدنی ہیں مدنی مذاکرے میں ایک واقعہ سنا ہے تھا امیر علیہ سنت نے بھی کہ دعوت اسلامی کے بالکل اوائل کے دن تھے تو اسی طرح ہم کھانا کھا رہے تھے تو کھانا بولے ایک مالدار آدمی تھا وہ مطلب کہ بہت محبت کرنے لگا بہت مجھ سے قریب ہو گیا تھا اس اوائل کے دن تھے لوگوں کو قریب کرنے کا وہ وقت تھا تو امیر علی سنت نے فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ پلیٹ کو چاٹا اور دھو کر پیا تو اس پھلدار آدمی کو اچھا نہیں لگا تو اس نے مطلب کہ مجھے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا اس طرح کر کے عمیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں بتایا تو میں نے پھر جو ہے اور کچھ ایسے اس طرح کے الفاظ بھی اس نے استعمال کیے تو امیر علیہ سنت فرماتے میں نے اس کو توبہ بھی کروائی اور یہ سب بتایا کہ سنت طریقہ ہے تو پھر امیر علیہ سلت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص جو ہے نا مجھ سے کھینچنے لگا مطلب مجھ سے دور ہو گیا لیکن میں نے آقا علیہ سلاۃ والسلام کی سنتیں نہیں چھوڑی تو سنتوں پر میں عمل کرتا چلا گیا تو آج دعوت اسلامی کے باہر ہیں آپ کے سامنے مدی چینل کے ناظرین کو ایک دفعہ پھر مختصر سے مطلب تینوں طریقے بتا دیے جائیں دوبارہ تاکہ وہ کافی ساری باتیں میں ایسا نہ ہو ذہن سے نکل گیا ہوں تو وہ تینوں طریقے مدیث ناظرین دیکھ لیں سن لیں اور پھر اس, اس, اس کے مطابق ان ہم نیجت کرتے ہیں کہ آج سے ہم بھی گھر میں ہوں کہیں ولیمے میں, میں دعوت میں کہیں پر بھی ہوں ان شاء اللہ سنت کے مطابق بیٹھ کے کھانا کھایا کریں گے ان اب یہ ایک طریقہ تو یہ کہ جس طرح تشاد میں بیٹھتے ہیں دو سالوں ہو کر ایک طریقہ تو یہ اور یہ جو پردے میں پردہ بھی اس سے ہو جاتا ہے اگر کسی کے پاس چادر نہیں ہے یا دامن جو ہے کیونکہ اس میں یہ بھی نا کہ پردے میں پردہ کر کے بیٹھے تو یہ تشدد میں بیٹھے اگر چادر سے بھی پردے میں پردہ ہو جاتا ہے یا دامن آج یہ کرتے کے دامن بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اگر یہ پاؤں اٹھا کر یہ اس سنت پر عمل کرے گا تو بھی سامنے والے کے لیے بدنی گائے کا سامان ہوگا تو اس میں جو ہے وہ تچہد میں جس طرح بیٹھتے ہیں تو پردے میں پردہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا وہ چادر ہو تو یہ گھٹنے سے لے کر اچھی طرح پنجوں تک چادر کو پھیلا کر یوں رکھ لے تو اس طرح بھی پردے میں پردہ ہو جائے گا خیر پردے میں پردہ کا مدنی نام آگے آ رہا ہے تو اس کی تفصیل تو ظاہر ہے کہ اسی میں ہوگی تو اس طرح جس طرح تچہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر کھائے یا الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا گھٹنا جو ہے وہ کھڑے کھڑا کر کے کھائے اس طرح یا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ میں بالخصوص پردے میں پردے کا خیال رکھنا جی جی ہے. اس میں خیال رکھنا چاہیے اگر دامن کرتے کا لمبا ہے تو وہ اس کو کر لے تو دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ زمین پر سرین جمے ہوں اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیں اس طرح کا حدیث میں وہ آتا ہے کہ سرکار علیہ السلّۃ السلام ایک دن اس طریقے سے بیٹھے کھجور تناولفرما جی جی جی تو یہ ایک طریقہ تو اس طرح بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ ضرور بقدر ضرورت پیٹ میں جاتا ہے زیادہ جاتا نہیں اور یہ جی پالٹی مار کر بیٹھتا ہے نا چوکڑی مار کر چار زانوں تو اس سے نقصان اب بھی ہوتے ہیں کہ اس سے جو ہے توند نکل آتی ہے پیٹ بڑھتا ہے اس سے اور بھی دیگر میدا پھیلتا ہے اس سے اور کھانا جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بھی جو ہے وہ اندر جاتا ہے دیگر امراض بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اس یہ اس طرح بیٹھنا جو چار جانو چوکڑی مار کر بیٹھتے ہیں تو اس طرح بیٹھنے سے بیٹھنا ایک ٹیک لگا کر بیٹھنا بھی کہلاتا ہے کہ ٹیک لگا کر بیٹھنے بیٹھ کر کھانا نہیں چاہیے کہ اس سے میدے کے امراض پیدا ہوتے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیں گے ان شاء آج سے ہم بھی سنت کے مطابق بیٹھ کے کھانا کھایا کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ میں جاتا ایک نگران چورا کا مدنی پھول ہو جائے یاد آ گیا میں تو وہ یہ فرما رہے تھے بار لوگ کہتے ہیں کہ سنت کے مطابق بیٹھتے ہیں پاؤں میں درد ہو جاتا ہے نا تھک جاتے ہیں تو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں پھر وہ جو ہے وہ ओ, چار جانو چوکری مار کر بیٹھ کر کھانے لگ جاتے تو نگران چورا نے بہت پیارا مدنی پھول عطا فرمایا کہ اب ایسا ہونا تو یوں کریں کہ جب تک اس طرح بیٹھ کر کھا سکتا ہو نا تب تک کھاؤں گا اور اب بیٹھا نہیں جائے گا تو کھانا بھی چھوڑ دوں گا <laughs> تو یہ نفس پر توڑا یہ تو نفس ہے نا تو تھوڑی فیس لگائیں گے نا اس طرح نفس پر نفس جیسا کہ ہم ویسا کرتے چلے جاتے ہیں تو یوں بھی انشاءاللہ شاء اللہ سنتوں پر عمل ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ تو یہاں ساتھ ہی ایک مدنی اسی مدنی نام ہے یہ تھا کہ مٹی کے برتنوں میں کھانا کھانا ہے تو مٹی کے برتن گھر میں رکھنے کی کیا فضیلت ہے اس میں کھانے کی کیا فضیلت ہے اور اس حوالے سے مدنی پھول کچھ ہمیں مزید مل جائیں مدنی چینل کے نادرین کو تاکہ یہ تو نیت کر لیجیے سنت کے مطابق بیٹھ رہے ہیں اور اب ساز جو مٹی کے برتنوں کے حوالے سے کچھ مدنی پھول مل جائے تو انشاءاللہ شاء اللہ نیت کر لیتے ہیں مٹی کے برتن میں کھانا کھانا جو ہے وہ افضل ہے اور بہار شریعت میں کہ مٹی کے برتنوں کا استعمال سب سے بہتر کہ حدیث میں ہیں کہ جس نے اپنے گھر کے برتن مٹی کے بنوائے فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے تو ایک تو یہ فضیلت ہے یہ برکت مٹی کے برتن میں کھانے کی پھر یہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ توظہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جہز میں مٹی کے برتن پیش کیے تھے دو مٹی کے گھڑے پیش کیے تھے ایک چھاگل جو ہے وہ پیش کیا تھا اور دیگر چیزیں بھی اس میں تھی اسی طرح مٹی کے وضو کے مستحبات میں سے ہے کہ وضو کے پانی کا جو برتن ہو وہ مٹی کا الحمد للہ اور جیسے وہ ایک حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے مریدین وہ انا ساگر پر غسول کرنے کے لیے گئے تو غیر مسلموں نے شور کیا کہ آپ اس کو ناپاک کر کرو ہمارے تالاب کو تو خواجہ صاحب کو شکایت کی تو آپ نے وہ چھاگل جو دیا کہ جاؤ یہ بھر کر لاؤ تو جیسے ہی وہ تالاب میں چھاگل بھرا تو سارا کا سارا تالاب اس میں آ یہ یا کی کرامت ہے نا تو پھر لوگوں کو تشویش ہوئی کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ پریشان ہوئے معافی چاہیے تو آپ نے کہا کہ واپس وہ چھاگل اونڈے دو تو واپس اونڈے تو سارا پانی جو ہے دوبارہ چلا گیا تالاب میں تو وہ چھاگل بھی مٹی کا تھا <متحد> <متحد> بزرگا نے دن رقیمہ ام اللہ المبین بھی مٹی کے برتن استعمال فرماتے کے خود ہمارے امیر علی سنت دعمت برکا تو یہاں ہمارے پاس امیر علیہ سنت کے قلب بھی موجود ہے جو <متحد> مٹی <متحد> کے برتنوں کے حوالے سے جس میں ان شاء اللہ تبارک ہمیں ترغیب ملے گی تو چینل کے ناظرین کو آئیے مدین چینل کے ناظرین ہم سب شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت کا وہ مٹی کے برطن کے حوالے سے جو برخصوص کلپ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صواب ہے جبکہ نیت کرے صواب کی عزہ الہی کے لئے میں مٹی کے برتن میں کھاؤں گا پیوں گا جیسے کہ وہ رد المحدار کے तो حوالے سے کہ جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے رشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں مدنی انعامات میں بھی مٹی کے برتنوں کو ہم نے جگہ دی بلکہ مٹی کے برتنوں نے مدنی انعامات میں جگہ تشریف فرما ہوئے ہیں مٹی کے برتن الحمدللہ اور ہمارے یہاں دعود اسلامی والوں میں تو ہزاروں ہوں گے جن کے گھروں میں مٹی کے برتن دو اس طرح ہوں گے ضرور کیا حبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدین چینل کے ناظرین جیسا کہ مطلب مبلک اداسلامی بتا رہے تھے کہ پہلے کے دور کے اولیاء کرام بھی اس سنت پہ عمل کرتے چلے آئے اور اس میں انہوں نے جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک وہ واقعہ بھی بیان کیا کہ ان کا جو وہ چھاگل جو تھا وہ بھی مٹی کا تھا تو اس کے بعد پھر ہم نے ساتھ ہی رحمد اس دور کے ولی کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی بھی مٹی کے برتن کو استعمال کرنے کے حوالے سے فضیلہ سنی ہے اور ساتھ ہی کئی اسلامی بھائیوں نے مطلب اس کا اظہار بھی کیا کہ ان کے ہاں گھر میں مٹی کے برتن ہیں تو اب میں سے بھی کئی کے کئیوں کے گھر میں ہوں گے تو اب یہاں پہ جیسے آپ نے فضیلت تو بیان کر دی لیکن وہ ذہن میں آتا ہے کہ اب مٹی کے برتن جو کہ مٹی تو مٹی ہے اب یہ تھوڑے جلدی ایک تو ٹوٹ جاتے ہیں یوں ذہن نہیں بنتا گھر میں لانے کا پھر ان کو دھونے میں بھی تھوڑا ساری بات آم اسٹیل وغیرہ کے برتن کی نسبت تھوڑی مشکل ہوتی ہے پھر مہمان وغیرہ گھر میں آتے ہیں تو مطلب عجیب سا لگتا ہے کہ مٹی کے برتن گھر میں ایک پرانا سا ماحول لگتا ہے کہ بالکل شاید یہ بہت پیچھے کے ہیں کوئی مطلب اب زمانہ تو مطلب بہت فارورڈ جا رہا ہے تو ہم مٹی کے برتن گھر میں رکھے ہوئے ہیں کس طرح مطلب شیتان جو ہے اس طرح کا وجہ سے ڈالتا ہے اب یہ کہ جہاں تک ٹوٹنے کا تعلق ہے تو وہ کانچ کے برتن بھی ٹوٹ جاتے ہیں کئی برتن ٹوٹتے ہوئے دیکھے بھی ہیں یا سب کے گھروں میں ٹوٹتے ہیں تو اگر یہ صرف اگر ازر آ جائے کہ ٹوٹ جاتے ہیں تو مٹی کے برتن بھی ٹوٹ جاتے ہیں के اس کاچ کے بھی ٹوٹتے ہیں تو وہ بھی استعمال نہ ہو اب لوہے کے تو بنوانے سے رے تو اب ظاہر ہے کہ فضیلت پر اگر عمل کرنے کا حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا تو پھر اس طرح کے وسف سے کی کاٹ ہو جائے گی کہ اتنی زبردست فضیلت کے جو اپنے گھر میں کھانے پینے کے لیے مٹی کے زیارت جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے تشریف لائیں جس گھر میں آپ بتائیے کہ اس وہ گھر امن کا گہوارہ کیسے نہ بنے اس گھر میں رحمتیں برکتیں کیسے نازل نہ یقیناً اگر ہم چاہتے ہیں اپنے گھروں میں اور کتنا پیارا دیکھیں مدنی نام ہے اب امیر سنت نے جس طرح جب رشاد فرمائیں کون کون استعمال کرتا ہے تو کتنے سارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں تو ماشاء یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ اس سے عمل کا جذبہ بڑھتا ہے اور بالخصوص مدنی انعامات یہ تو ہیں عمل بڑھانے کے لیے تو مدنی انعامات کی برکت سے کئی اسلائی بھائیوں نے الحمدللہ مٹی کے برتن گھر میں رکھ لی ہے تو ان یہ جب جذبہ ہوگا کہ بھائی میرے گھر میں مٹی کے برتن آئیں گے ان شاء زیارت کرنے آئیں گے تو ان شاء پھر اس میں یہ وسوسے نہیں آئیں گے اب ضروری نہیں مطلب آپ ٹھیک ہے مہمان وغیرہ آتے ہیں تو اس کے لیے یہ کہ ایک پیالہ اور ایک مٹی کی پلیٹ بھی استعمال کی جا سکتی ہے اگر میں اپنے سارے برتن اگر ہم نہیں بنوا سکتے تو کم از کم یہ ہو کہ ایک کھانے کی جو پلیٹ ہے اور پینے کے لیے جو پیالہ ہے جیسے ہمارے یہاں بھی رکھا ہوا پیالہ مٹی کا تو اس کو ہم لے لیں اپنے استعمال میں لے لیں اور وقتاً فوقتاً ہم استعمال کرتے رہے آہستہ آہستہ عادت بنے گی ظاہر ہے کہ جو اس طرح کے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہے ہوں گے یار یہ تو بہت مشکل ہو گیا اب یہ تو کیا مٹی کے برتن اور یہ تو مدنی انعامات مشکل ہے تو مدنی انعامات مشکل نہیں ہے مدنی انعامات آسان ہے مشکل جب تک ہے کہ جب تک ہم اس کو مشکل سمجھیں گے تو اب اگر ہم ذہن بن گیا کہ یہ مشکل ہے تو پھر یہ واقعی عمل نہیں ہو سکے گا ایسا نہیں ہے مدنی نمد بہت آسان ہے اور اس پر ہر ایک عمل کر سکتا ہے بازار سے ملتے ہیں مٹی کے برتن سنت کی نیت سے اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ایک بارہ مٹی کے برتن میں کھا کے تو دیکھیے انشاءاللہ جب آپ ایک مرتبہ مٹی کے برتن میں کھائیں گے تو آپ کا دل میں انشاءاللہ روحانیت محسوس ہوگی آپ کو خود مزہ آئے گا اور جیت آئے گا بار بار کھائیں امیر عالیہ سنت کا معمول دیکھا ہے الحمد للہ ربی کہ جب بھی کھانا تناب الفرماتے مٹی کے برتن ہی میں ہی تناول فرماتے ہیں یہ تو چینل کے ناظرین نے بھی مجھے رمضان شریف میں جو سہری اور استار کے مناظر میں تو الحمدللہ یہ مٹی کے برتن کا استعمال رہتا ہے تو یہ کہ بس فضیلت ذہن میں ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ بجل اور سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہوگا تو پھر اس طرح کے وس وسط نہیں آئیں گے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ گیا حضرت سعیدنا ماقل بن یسار ردی اللہ تعالیٰ غالباً یہی تھے آپ ایک جگہ کھانا تناول فرما رہے ہیں کسی جگہ پر اور اس وقت آپ لشکر کے امیر تھے تو کھانا تناول فرماتے ہوئے کچھ دانے جو ہیں دسترخوان پر گر گئے تو یہ بھی کھانے کی سنت آداب میں سے ہے کہ دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اٹھا کر کھا لینے چاہیے کہ اس سے الحمدللہ بہت فضیلت رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور خوروں کا مہر ہے اور جو دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اٹھا کر کھا لیتا ہے تو اس کی اولاد جو ہے بے عید پیدا ہوگی اور اس کی اولاد در اولاد کم عقلی سے محفوظ رہے گی اب دیکھیں کتنے فضائل وارد ہوئے ہیں قرآن و احادیث میں اس طرح کے آداب کے مطابق مطلب کھانے کے لیے کھانے کے حوالے سے تو وہ انہوں نے اٹھا کر جب کھایا تو کسی نے عرض کی کہ خدا امیر المومن کا بھلا کرے خدا امیر کا بھلا کرے امیر کا بھلا کرے کہ آپ یہ جو گوار ہیں یہ دیگر لوگ آپ کو کنکیوں سے دیکھ رہے مطلب برا محسوس کر رہے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شاط فرمایا کہ ان لوگوں کی وجہ سے میں سنت کو ترک نہیں کر سکتا تو دیکھا نا وہی کہ لوگ کیا کہیں گے تو لوگ تو کہتے رہے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں زمانے کا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے اس طرح کے ایک واقعہ حضرت ہدبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی آتا ہے کہ وہ آپ ایک خلیفہ المسلمین کے ہاں مدعو تھے دعوت میں تو وہاں پہ جیسے کھانے سے فارغ ہوئے دسترخوان اٹھایا جانے لگا تو آپ جو دسترخوان پہ ذرات تھے وہ اٹھا کے کھانے لگے تو خلیفہ نے پوچھا کہ کیا آپ کا پیٹ نہیں بھرا یعنی آپ سیر ہو کے آپ نے نہیں کھانا کھایا کہ اب یہ ذرات کھا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں فقط اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ یہ میرے آکاش صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے اس طرح کا مفہوم تھا اور یہ آج کل جیسے یہ آپ نے کہا نا تو لوگ اس کو برا محسوس نہیں کرتے بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ مٹی کے برتنوں سے محبت کرتے ہیں ایک اسلامی بھائی کے آفس میں مٹی کا پیالہ تھا نا جس سے وہ پانی کی ترکی ہوتی تھی پینے کی تو برابر آفس سے ایک شخص آ کر وہیں پانی پیتا تھا کہ مجھے جو ہے اس برتن میں پانی پینے میں مزہ آتا ہے بلکہ آپ نے کئی لوگوں کو ایسا دیکھا ہوگا کہ مٹی کے برتن ہوتے تو خود آ کر پانی پیتے اور اسلام بھائی کو وہ کہنے لگے کہ میرے لیے بھی لے کر آنا آپ یہ برتن ان کے پیچھے لگے کہ آپ پیسے لے لو اور مجھے بس جلد سے جلد یہ لا کر دو تو مٹی کے برتن یوں اچھے لگتے ہیں محبت کرتے ہیں لوگ اگرچہ مطلب کہ اس پرمپر <تصفح> نہیں آج کے <تصفح> دور میں تھوڑا یوں مختلف ہو گیا ہے کہ جیسے یہاں آپ نے بتایا کہ وہ گوار جو دیہاتی تھے وہ حضرت آتے ہیں امیر کو جو ہے وہ دیکھ کے تھوڑا کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے برا محسوس کر رہے تھے اور آج شاید اس طرح کا ہے کہ جو تھوڑا جس کو ہم لوگ پڑھا لکھا طبقہ مطلب ایک عوام میں کہا جاتا ہے اور جس کو تھوڑا ہائی فائی طبقہ کہا جاتا ہے اس طرح کے لوگ جو ہے وہ تھوڑا اس کو برا محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ذرا نیچے سے اٹھا کے کھا رہے ہیں اور مٹی کے برتن میں کھا رہے ہیں اور مطلب جو ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے جو بھی مطلب سندر طریقے ہیں تو مطلب یہ گویا کہ وہ گوار جاہروں جیسا ایک طریقہ کار ہے اگر کسی کا اس طرح کا ذہن ہے کھانے کی جتنی بھی سنت اور آداب ہے اس پر باقاعدہ بڑی بڑی تحقیقات ہوئی اور غیر مسلم بھی جو ہے وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ جو سنتیں ہیں کھانا کھانے کی یعنی مثال کے طور پہ ایک سنت ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ انگلیوں کو چاٹنا کہ اس طرح کے اس پہ غذا کے اجزاء کا مطلب اثر ظاہر نہ رہے اثر ظاہر ہو جائے اس طرح چاٹنا ہے سنت اب عام طور پر اگر کریں تو مطلب لوگ کہیں کہ یار یہ انگلیاں چاٹ رہا ہے حالانکہ اتنی زبردست سنت ہے اور اس کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جب اس پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ جب کھانے ہاتھ سے جب کھانا کھایا جاتا ہے تو انسان کی جو انگلیاں ہیں اس کے پوروں سے ایک لکوڈ نکلتا ہے جو میدے اور پیٹ کے امراض کے لیے بے حد مفید ہے تو اس کو اگر چاٹ لیا جائے تو اس چاٹ لینے کی برکت سے جو ہے وہ وہ لکوڈ اور وہ مواد جو ہے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کی برکت سے پیٹ کے امراض اور میدے کے امراض جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے کھانے کی ایک سنت ہے کھانا کھانے سے قبل اور بعد کا وضو کرنا وضو اس طرح نہیں کہ جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان کھانے سے پہلے اور بعد یعنی ہاتھ فرمانے میں کشادگی کرتا ہے اور شیطان کو دور کرتا ہے اب روزی کی تنگی ہر ایک جو ہے وہ اس کا شاکی ہے کہ گرم روزی کی تنگی ہو گئی ہے یہ مسئلہ وہ مسئلہ تو کتنی زبردست جو ہے اس کے اندر یہ فضیلت ہے کہ کھانے سے قبل اور بعد کا وزو جو ہے یہ رسک میں کشادگی کرتا ہے اب وزو کس طرح گرم ہے کہ ہاتھ کا یہ جو گٹے یہ گٹے کہلاتے تو تین مرتبہ یہ گٹوں تک جو ہے وہ دونوں ہاتھ دھوئیں اور منہ کا اگلا حصہ اس طرح دھو لیں اور پھر کلی کر لیں تو کھانے سے پہلے یہ وضو کرنا جو ہے وہ سنت ہے کھانے کے بعد بھی ہے اب اس کے فوائد کیا ہے کہ انسان دن بھر میں بہت سارے کام کاج میں مصروف رہتا ہے تو دارے ہاتھ وغیرہ میں گرد گبار لگ جاتا ہے اور اگر ہم اس سنت پر عمل کرنے کے عادی نہ ہوئے تو بس اوقات بہت زیادہ نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے جیسے کہا گیا کہ ایک شخص جو ہے ایک ٹرک ڈرائیور ہوٹل میں گیا اور کھانا کھانا کھایا کھاتے ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا اب لوگ بڑے متاجر کئی اور لوگوں نے بھی مقصد اس ہوٹل سے کھانا کھایا تھا ان کو کچھ نہیں ہوا اس نے کھانا کھایا مر گیا تو جب لوگوں نے اس کی مطلب تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس نے ہوٹل میں کھانا کھانے سے پہلے جو ہے وہ اپنے ٹرک کا جو ٹائر ہے اس ٹائر کے نیچے ایک سانپ کچلا ہوا تھا اب اس سانپ کا جو زہر تھا پھیل چکا تھا اس نے جب ہاتھ لگایا تو وہ زہر اس کے ہاتھ میں آ گیا اور چونکہ کھانا کھانے سے پہلے وضو نہیں کیا ہاتھ نہیں دے دھوئے تو وہ زہر جو تھا اس کے کھانے کے ذریعے اس کے پیٹ پر چلا گیا اور یہ اس کی موت کا سبب بنا تو پتہ چلا کہ مگر سنتوں پر عمل کرنے سے الحمدللہ دنیا بھی برکتیں بھی ملتی ہیں رسک میں برکتیں ملتی ہیں الحمدللہ اولاد کم عقلی سے محفوظ رہتی ہے اولاد بے عیب پیدا ہوتی ہے یقینا بہت ساری الحمدللہ اس میں برکتیں ہی برکتیں تو دنیا والوں کیا کہیں گے یہ نہیں سوچنا چاہیے بس میں نے اللہ کی رضا کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے لیے سنتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ سنت کے مطابق انشاءاللہ اب آئندہ میں سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے کی سنت اور آداب کو محفوظ رکھتے ہوئے کھانا کھاؤں گا ان شاء اللہ تمہارے چینل کے ناظرین نے یقیناً یہ نیت کر لی ہوگی کہ انشاءاللہ ہم مطلب کھانے کی جو دیگر کئی ایک سنتیں زمن بتا دی گئیں تو یہ سنتیں ان سنتوں پر بھی عمل کریں گے سنت کے مطابق بیٹھ کے کھائیں گے مٹی کے बर्तन بھی استعمال کریں گے اب तो تو ہم بہت سارے کاموں کی کر لیتے ہیں اس میں بھی نیت کر لی ہوگی لیکن آدی بننے کے لیے ایک وقت لگتا ہے تو اب آدھی کیسے بنا جائے اس کے لیے مطلب کیسا مطلب کہ ہم گھر میں مٹی کے برتن رائج ہو جائیں سنت کے مطابق سنتوں پہ مطلب میرا عمل کا جو ہے ذہن بن جائے اور عمل کرنے لگ جاؤں میں اس کے لیے جو ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے سبھان جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے الحمدللہ وہ سنتوں کا عامل بن جاتا ہے اور دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو مدنی قافلے راہ خدا اس میں سفر کرتے ہیں اس میں ڈھیروں ڈھیر سنتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے الحمد باقاعدہ سنتیں سیکھنے کا ایک ہلکا لگتا ہے باقاعدہ جس کا ایک وقت ہوتا ہے کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک جو ہے یہ سنتیں سیکھی جائیں گی دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں کا پورا جدول ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ کھاؤ پیو اور سو جاؤ ویسا نہیں ہوتا الحمدللہ نماز سیکھنے کا ایک وقت ہوتا ہے سونے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے کھانے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے تو اسی طرح سنتیں سیکھنے کا ایک پورا حلقہ ہوتا ہے جس میں سنتیں سکھائی جاتی ہیں پھر وقتاً فوقتاً سنتیں بتائی ہی جاتی ہیں جیسے سونے کا وقت آیا تو بھائی سونے کی یہ سنتیں کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانے سن... کی سنتیں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے تو مدنی قافلے میں سفر کرنے والے مدنی انعام پر انشاءاللہ شاء سب جلد عمل کریں گے تو بہت جلد بہت ساری سنتیں سیکھنے کو بھی ملے گی اور ان اس پر عمل کا جذبہ بھی ملے گا اور پھر یہ زین بھی ختم ہوگا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تو یہ میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا جو اس طرح کہتے ہیں کہ کسی کو سنت پر عمل کرتا ہوا دیکھ کر اس کی تحقیر کرتے ہیں یا تفویر سنت جی کی کرتے ہی ہیں ہی تو یہ سنتوں کی تفظیر کرنا تو یہ علماء نے کفر بتایا ہے کہ یہ کفر ہے کہ سنتوں کو مطلب کہ جی جی جی جی, جی, جی, جی, جی تو یہ ان کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں ان شاء وجل یہ ساری باتیں سیکھنے کو بھی ملے گی عمل کا جذبہ بھی ملے گا تو یہ مدنی چینل کے ناظرین مٹی کے برتن استعمال کرنے کی بھی نیت کر لیں اگر نہیں بھی کھاتے تو لے کر رکھ تو لیں گھر پر لے لیں گھر پہ رکھ لیں پھر یہ کر لیں کہ جب کھانے بیٹھیں تو بھلے چائے نہیں کھاتے بھی عادت نہیں ہے تو یہ کر لیں کہ وہ دسترخوان پہ رکھ دیں اس کو سامنے تو مٹی کے برتن پر بھلے جس پلیٹ میں بھی رہے تو بار بار اس نظر پڑتی رہے لے کرتے را... کہ مدنی نام آداب کا رشالہ پور کرنے کی طرف مطلب ذہن ابھی نہیں بن رہا تو کم از کم لے تو لے اس کو پڑھے تو صحیح اس کو دیکھیں تو صحیح جیسے کی... آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا دین دیا تو اس طرح وہ سامنے ہوگی پلیٹ تو کبھی نہ کبھی کھانے کا ذہن ہوگا اور آپ جب کھائیں گے نا اس پلیٹ میں لیکن کرے آپ کے گھر کے مدنی منع اور مدنی منیا آپ کو کھانے نہیں دیں گی وہ خود آ گے کہ میں اس میں کھاؤں کہ وہ نہیں کھانے دیتے اس پلیٹ میں ان کی بھی مطلب اس طرح رغبت ہوتی ہے اور مظاہرے کے والدین ہی بچوں کی تربیت کریں ابھی تو مدنی چینل دیکھ دیکھ کے ماشاءاللہ مدنی منو مدنی منی بچوں کا بہت زیادہ ذہن بن گیا امیر سنت کی افحال کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھا گیا اس کو کہ امیر سنت کی طرح وہ مطلب جو سب سب پرچے میں اٹھا کے گھروں میں گھر میں گھومتے ہیں امیر سنت کی طرح جیسے خلاف ادانے جنگ جنگ کے نعرے لگاتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ مٹی کے برتن اگر ہوگا تو بچے اس طرح بہت مائل ہوں گے جی جی جی آپ دانے اٹھا کر کھائیں تو بچے بھی چن چن کر کھائیں گے آپ چاٹیں تو وہ بھی چاٹیں گے آپ پلیٹ دھو کر پیے تو وہ بھی پیئیں گے تو اس طرح ان کی بھی ساتھ ساتھ تربیت ہوتی چلی جائے گی اور آپ نے کہا کہ وہ پرانے دور کی باتیں تو آپ یہ بتائیے کہ جب مسلمان سادگی والی زندگی گزارتے تھے جب ترقی پر تھے آج ترقی اسی وقت مطلب مسلمانوں کے ایک نام تھا دنیا میں الحمدللہ جی جی, جی. مسلمان کا خلحہ تھا اور آج مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے بڑی وجہ کہ آقصلاۃ والسلام کی سنتیں ترک کر دی گئی سنتوں کو چھوڑ دیا گیا سنتوں سے واقعی دوری ہے تو آج ہمارے اندر بہت زیادہ بے عملی ہے مفتی احمد آرخان امی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس طرح کے فرماتے کہ جس کی سنتیں چھوڑنے کی عادت بن جاتی ہے وہ پھر آہستہ آہستہ واجبہ چھوڑتا ہے پھر آہستہ آہستہ فرائض چھوڑتا ہے تو یوں سنتیں الحمدللہ ہمیں فرائض و واجبات کے قریب لے کے آئیں گی کہ جو سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا وہ بہت سارے گناہوں سے بچے گا جو سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا وہ قبائر قبیرہ گناہوں سے بچے گا سنت پہ عمل کرنے والا فرائض و واجبات کا پابند ہو جائے گا تو ایسا نہیں کہ دعوت اسلامی صرف سنتیں سکھاتی ہے فرائض و واجبات کو چھوڑا ہوا ہے نہیں بلکہ الحمدللہ دعوت اسلامی یوں کہنے کہ کو جڑ دے رہی ہے سرکار علیہ صلاح اسلام کی محبت ہی تو ہے کہ جو الحمد للہ اعتبار کو ہمیں عمل کی طرف جو ہے وہ رغبت دیتی ہے کسی مطلب سرکار علیہ صلاحت والس کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ نماز کا پابند ہوگا اس کے مطلب اندرشوس کی بات ہے کہ اس کے ذہن میں آئے گا یار نماز جو ہے میرے آقا علیہ صلاح السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو سرکار کی محبت اس کے دل میں تو نماز کی طرف مائل ہوگا وہ سرکار علیہ السلاۃ والسلام کی محبت میں جو ہے اس چیز سے سرکار علیہ صلاح السلام کو نفرت ہی منع کیا ہے وہ گناہوں سے بچ جائے گا الحمدللہ سنتوں کی محبت جو ہے ہمیں نیکی کی دعوت دا... وہ فرائض واجبات کی طرف لے کے جاتی ہے وہ ابھی جو میں نے کہا نا وہ سنتوں کی تفغیر یہ کہا تو وہ تفغیر نہیں ہے تخصیص ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اس جملے سے توجہ تو وہ ہماری بات یہ چل رہی تھی ماشاءاللہ مطلب جو, ج... ج... جو, جو ایک لفظ غلط ادا ہو گیا تو اس سے الحمد مبلغ فورم ابل کے نے اس کی صحیح آپ کو بتا دیا توہر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے <سیح> تو میتھے اسلام بھائیو ہم یہ سن رہے تھے مبلغ مبلک اسلامی ہمیں اس لحاظ تھے کہ ہم غور کریں کہ آج ہماری حالت کیا ہے آج دنیا میں مسلمانوں کی مطلب آپ کہیں پر بھی ہیں آپ دیکھ لیں کہ ہماری عملی حالت کیا ہے آج کس طریقے سے مسلمان جو ہے تنزلی کی طرف جا رہا ہے ترقی کی راہیں جو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف جائیں تو ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہوگا شیخ طریقہ سے میرے سنت الحمدللہ ہمیں یہی ذہن دیتے رہتے ہیں نگران شورا ہمیں یہی ذہن دیتے ہیں کہ ہم سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلاۃ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اگر زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب یہ نیت کر لیتے ہیں کہ آج سے نہ صرف جو ہم نے مدنی نامات مدنی آج کا سنا کہ سنت کے مطابق بیٹھ کے کھانا ہے اور مٹی کے برتن حتی امکان استعمال کرنے ہیں پردے میں پردہ کر کے کھانا ہے اور دیگر جو سنتیں سنی نہ صرف ان سنتوں پر بلکہ دیگر جو جو بھی امور ہم نے سر انجام دینے جو جو کام کرنے ہیں پانی پینا ہے گھر میں آنا جانا ہے مسجد میں آنا جانا ہے بازار میں جانا پڑتا ہے ہمیں کاروبار کے لیے جانا ہے مسلمانوں سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے ہم کہیں ولیمے میں جا رہے ہیں کہیں دعوت میں جا رہے ہیں کہیں ہم مہمان جا رہے ہیں یا ہمارے ہم مہمان آ رہے ہیں ہم مطلب اپنی زندگی کے تمام تر معاملات پہ غور کرتے چلے جائیں میں کپڑے اتار رہا ہوں کپڑے پہن رہا ہوں امامہ سجا رہا ہوں میں جو بھی امور کر رہا ہوں جو بھی کام کرنے جا رہا ہوں اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے میرا علیہ سلاۃ السلام نے یہ کام کس طرح کیے ہیں میرے آکار علیہ صلاۃ السلام کی ساری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے آپ علیہ صلاح و کی زندگی پہ غور کرتے چلے جائیں کہ آقا علیہ صلاح والس نے یہ کام ایسے کیا میں بھی انشاءاللہ ایسے کروں گا اچھی اچھی نیتیں بھی ساتھ ہوں کہ جو بھی کام کرتے کرنے جا رہے ہیں سنت کے مطابق آ ساتھ اچھی نیت بھی ہے ان شاء اللہ حضرت و جل ہماری ساری زندگی گویا کہ ایک عبادت بن جائے گی اور پھر قرآن پاک کی وہ آیت کا جو مفہوم ہے کہ وہ آیت ہے کہ مما خلط تلجنول انص اللہ علیہ کہ مفہوم اس کا اس طرح ہے کہ جنوں انس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دن رات عبادت کی جانی چاہیے مثال ہم سو رہے ہیں اب تو ہم سو جاتے ہیں روزانہ سوتے ہیں اور کئی کئی گھنٹے سوتے ہیں لیکن اگر ہم سنت کے مطابق سوئیں گے اور دعائیں پڑھ کے سوئیں گے سنت طریقہ جو ہے وہ سیکھ لیں گے اور اس تو انشاءاللہ اللہ ہمیں سونے کا بھی ثواب ملے گا تو یوں کہہ کہ ہمارا پورا دن جو ہے وہ سنتوں کے سائے میں گزرے گا سارا دن ہمارے سامنے سرکار علیہ سلاۃ وسلام کا گویا کہ ایک زندگی کے پہلو رہیں گے تو مدنی چینل کے ناظرین ہم سب یہ نیجت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ آج سے ہم بالخصوص اس مدنی نام کے حوالے سے جو ہمیں ذہن دیا گیا مدنی پھول دیے گئے وہ اور بالعموم ہر سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے سلسلے کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے آئیے اگلے سلسلے میں کس مدنی عام کے حوالے سے مدنی پھول سنیں گے اس پہ ہم سن لیتے ہیں وہ مدنی عام ان شاء اللہ شیخ تریقت امیر برکاتم العالیہ کی زبانی سنتے ہیں صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جارا. کیا آج اپنے عطل امکان سنت کے مطابق بیٹھ کر پردے میں پردہ کھانے پینے کے دوران مٹی کے برتن استعمال فرمائے نیز پیٹ کا کفلے مدیرہ لگانے یعنی خواہش سے کم کھانے کی کوشش فرمائی صلی اللہ تو ان شاء اللہ اگلے سلسلے میں اسی مدنی نعام کا جو دوسرا جز ہے پیر کے کفل مدینہ کے حوالے سے انشاءاللہ شاء اس کی کیا برکتیں ہیں اور بالخصوص یا خیتری قدم السنت کا پوری ایک کتاب مکتبات المدینہ سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں جو فیضان سنت کا ایک باب ہے پیر کا کفل مدینہ تو اس کا بھی اگر آپ اس سلسلہ آنے سے پہلے پہلے مطالعہ کر لیں گے آپ کو بہت فوائد ہوں گے مطلب بہت ساری انشاءاللہ باتیں سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی تو یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ مکتبہ المدینہ کی متبوعہ پیٹ کا کفلِ مدینہ جو فیضان سنت کے باب اور فیضان سنت جلد اول میں شامل بھی ہے تو اس کا انشاءاللہ اگلے سلسلے سے پہلے پہلے مطالعہ کر لیں گے انشاءاللہ شاء اللہ حسف تو اگلے سلسلے میں انشاءاللہ اس مدنی عام کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اس حوالے سے بہت سارے مدنی پھول سنیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی انعامات پر عمل کرنے روزانہ فکر مدینہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین, آمین بجاہ النبی چی رمیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی الحبیب صلی العالی على محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم